اللہ حضرت و رحالہ سورہاں رسیل و ربالی و حدید ارض باللہ سبیل عزیز سیفان و رجید ویمتی ویمتی ویمتی ویمتی یا دیو اللہ اللہ میرے آنا ایسے ایمان کو مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہونے کا فرق دیا اور اسلام یا ایمان ان دونوں دو کی بنیاد عقیدے پر ہے عقیدہ کا ضرور ہے تو اس کے بعد اگر محملہ بھی درست ہوتا چلا اور اگر عقیدہ خراب ہے تو پھر کسی بھی نیکی کا کسی بھی امر کا کوئی فائدہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاراج میں جب اپنی اللہ علیہ کو جب آس بنا کے تیر بنا کے دے جنرل کی طرف فرمایا کہ آپ ایسی کون کی طرف جا رہے ہیں جسے کھات میں تو سب سے پہلے آپ ان چیز کی ہجت دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور صلی اللہ کہ کا اگر وہ آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں آپ بتانا ہے اللہ تعالیٰ نے گاڑی تھا اگر وہ آپ کی یہ بات بھی مان لیتے ہیں تو پھر آپ نے بتانا ہے من کہ اللہ تعلی نے ان پر ساس پرکھی ہے جو عدا سے وصول کر کے سوپارا خریدا یعنی سب سے پہلی اثاث اور بنیاد توحفیق اللہ عبد ال کی توفیق اللہ تعالی کی توحید تو کو اگر مانتے ہیں پھر نماز کا بتانا ہے نماز کو اگر مان لیتے ہیں نماز کو قائم کرنے میں کر لیتے ہیں پھر ستاب کا بتانا ہے. یہ ترتیب دعوت کی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور اللہ کو نے دی تمام تک امریا کی داغت میں صدر مشترک عقیدے کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی امریا بھیجے ہیں جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان سب کی ایک تھی اجازت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ارا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معجوے برحق نہیں ہے یہ عقیدہ انسان کے کردار اور اس کے عمل کے لیے بنیاد ہے عیدا اگر گروپ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ان کو نا سارا بڑے بڑے نیچے کے کام کرتے ہیں بہت سارے انتاہی ادارے قائم کیے ہوئے ہیں بہت کرتے ہیں لیکن قیامت والے دن ان سے دیکھ آر کسی کھاتے کے دوسرے جین مسا بھی ہاتھیوں کو حد کیا کرتے تھے, تھے، بڑی ہجیوں کی خدمت کرتے تھے بڑے نیک کام کرتے تھے اعراض خیر کرتے ثقافت میں جربل بشل کے لوگ کے تھے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدیم نا علامہ امین امین احمد اجاج نام عبام انہوں نے جتنے بھی عمل کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے ہم نے خطوں کا ساتھ ہم کہا دیں گے ہوا میں اڑا دیں گے ان کا کوئی مرن نہیں ہے کیوں عقیدہ گوسا نہیں ہے تو عقیدہ کی خرابی کا یہ نقصان ہے کہ عقیدہ اگر خراب ہے تو پھر انسان کا کوئی عمل اس کو فائدہ پہنچانے والا دے. آج کا گلتا ہے بہت سارے لوگوں نے عقیدے کے نام سے دکانیں چمکائی عقیدے کے نام سے اور اپنے آر آر کو ہی عقیدہ راشٹر ان عقیدہ کہتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے نام وہ اپنے لیے چنتے ہیں اپنے منہ دیا بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے اندر کا ماجرہ کیا ہے ہمیں چیلنج ملا ہے ہمارے نیوگری اخبار کی طرف سے تو اس کے بارے میں کر دیتا ہوں کہ ان کے عقیقے کی خرابیاں ان کے امام صاحب کا کیا عقیقہ تھا کہتے ہیں کہ صحیح طرح کے ساتھ یہ بات تھا المارے عملہ کے ساتھ ساتھ اندر کہتے ہیں لا جنون خاگ نہ اگر کوئی آدمی جھوٹے کی چنتا کرے نیت یہ ہو تو میں اللہ تعالیٰ کا خرم حاصل کرنا چاہتا ہوں لمبا راج کا ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی ہر جن نہیں بنا اور وہ بولتے تھے اللہ نے قرآن نے کہا ہے وہ بھی کہتے تھے ہم خود پوجتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے اور ہنیشہ صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کھڑکی کی پوجا کر لے اللہ کا پرد آ کرنے کے لیے کہ کوئی حرج نہیں لم ارا دے کا بات تھا تو جس کے جن کے امام کا یہ عقیدہ ہے تو بہت کا تکلیف کرنے والا کا کیا ہوگا آپ کیونکہ ہم نے اپنی بات تو کرنی نہیں ہے زبان ہماری ہوگی اور باتیں ہم انہیں بھی پیش کریں گے اور میں آپ کو حوالے دوں گا نہیں کہ گنا کتاب میں ہے فلاں کتاب میں اس کی پوری साथ کاپیاں کروا کے ساتھ لایا کہیں آپ کو یہ में نہ ہو بعد میں کہ وہ پتا نہیں کہ दिया کتاب کے اندر حوالہ دیا تھا وہ نہیں پورا پورا ساتھ لایا ہوں لے کے جاؤں گا ان شاء اللہ تو دار من کے بننے کے بعد سے جڑوں ان کا عقیدہ اللہ عالمی کی توقید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حفاظت کے بارے میں دی. قرآن ندیم کی پرکان کے بارے میں وہ راشوں والا عقیدہ جنہیں عام طور پر لوگ تو کہتے ہیں تحریر قرآن کے یہ قائم ہیں امرتا کا شریری نے بھی لکھا ہے قرآن سے تب تحریر کے بارے میں ملا قائم نے بھی لکھا ہے کہ قرآن میں لفظی تحریف بھی ہوئی ہے ہم ان باتوں کو بھی لکھیں گے نام ان کے حوالے دیں گے صرف اور صرف ان کا عقیدہ قبر پرست عقیدہ قبر پرستی مردہ پرستی مردوں سے قبروں سے ہے جن کا الگ اعلان عوام الگ کے لوگ راد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قبر پرست نہیں ہیں ہم یہ ثابت کریں گے کہ عقائد اولا مائے کپڑیاں سرکیاں ہیں اور اس میں سے صرف ایک ہی دیں گے کہ یہ قبر پرست موبائل قبر پرستی کو مورتا پرستی کو قبروں کے حید کو یہ گائے کا سمجھتے ہیں تو لیجیے ذرا سوال خرید آمد سہارم پوری ہے کتاب رکھی ہے المسند اگر مکھنڈن عقائد یہ کتاب کا ہے کتاب آپ کے سامنے سے. یہ چپتی ہوئی ہے اسلامیہ انار کلی کرنا اس کے اندر قدیم و جدید شخصیفات بھی موجود ہیں اس سے ایک سوال کے جواب میں سوال نمبر جوالی سے جو شروع ہوتا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ کی روحانیت سے اس سے فاٹا بڑا بہت اب رہا کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باہری شہر پہنچنا شو بے شک صحیح ہے یعنی مساح کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور مچھایا کی قبروں سے باقی پیوں پہنچنا بے شک صحیح ہے مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل اور خواب کو معلوم ہے نہ اس طرح سے جو عوام لے رائے ہیں پہلے ایک بات کو پتین کیا ہے اب تھوڑی سی کیا کہتے ہیں رونجی ڈالی ہے پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جس طریقے سے عوام آپ پید حاصل کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں جس طرح اولا بھا آپ لوگ پید حاصل کرتے ہیں اس طریقے سے پیدا حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ <تصفيق> محمد المس المحروف عقائد اولانا زیو ادارہ اسلامیات یہ دوسری ادارہ اتحاد اہل سنت والجماعت جماعت محمود عالم ستر اوکار کے حاشیے کے ساتھ شاید ہوئی ہے غلی احمد سہارنپوری کی لکھی ہوئی یہی کتاب المحنت المق یعنی عقائد اولامائے یہی بات جو بھی آپ نے سنی جس کے سفا نمبر اٹھاون سے اور بھی کچھ کتاب خانوں نے شاید کیا ہے سفا نمبر سفا کا اس لیے میں ان شاء آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا اب مجھے جو یہ بات آ ہے کہ عوام کے طریقے سے نہیں خواب کے طریقے سے بات نہیں حاصل ہوتا ہے وہ خوات کا طریقہ کیا ہے پتاوا رسی دارول مرموم دیوبند کا ایک بہت بڑا سا رفید احمد گنگوی سولہ مائل دیوبند سے بڑا نام مشتبہ رحمانیہ اکرا فٹری اکرا سینٹر رزنی فٹری اردو بازار اور یہ تباہ ہوا اور جدید گرف کے ساتھ تباہ کیا گیا اس کے صفحہ نمبر 59 نائن انسٹھ بھی ہے خبروں پر سرائے خبر کی اچھی سوال کرنے والے نے سوال کیا بار بار سیتی کبورے اور پر چشم بند کر کے بیٹھتے ہیں اور سورت الگ اثرات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا کینا سنتا ہے اور ہم کو بزرگوں سے سہذ حاصل ہوتا ہے اس بات کی کچھ اثر بھی ہے یا نہیں بھی. سداوہ رسیدیا میں رشید احمد وہی صاف جواب دیتے ہیں اس کی بھی اثر ہے اس پہ کوئی فائدہ نہیں اگر بال خیر جس کے ساتھ ساتھ لوگ سے ہٹ کے چھوٹی سی بات فائدے کے لیے نوٹ کر لیں عام طور پہ اہل حدیث علماء احترام میں سے کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں جو حدیث ہے مشتاق کے اندر اور نگ حدیث کی کتابوں میں وہ بیان کرتے تو لوگ اس کو گستاخ کہتے ہیں یہی زندہ دیا ہے اس کا سفر دو سو پینتالیس اس لیے سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان جانیں گے رشید احمد تم کو ہی صاحب جواب دیتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے حضرت نام پاف یعنی ابو ہو نہیں پاتا لذہ یہ ہے کہ ان کا استقفال حالتیں کسر میں ہوا ہے ستا والا سب عرب دو سو پینتالیس یہ ایک رنگن بات آ گئی تو میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بھی بیان کر دیا آگے چلتے عمدہ مشتاف تلا اطرف ان اخبار ہاشی امداد اللہ اظہر مکی صاحب کا دفعہ اس کو تقریب دیا ہے ازر پریف خانوی جی. اس نے وہ اظہر مکی صاحب کے بڑے عجیب و غریب لتی سے بار ہار لوگوں سے بات نہیں کریں گے اس کے سواہ ایک سو سے میں لکھتے ہیں تصور غلطۂ محبت سے تصور شہد کو بڑھ جاتا ہے یہ فرمانے والی سامان کسی بزرگ کی طرف سے جاری ہوا حضرت حاجی لال مہاجن مکھی کے بارے میں علی سرفری صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت کے فرمانے میں سے ایسا تصور شہر بول کر غالب ہوا کہ ہر جگہ شہد کی صورت نظر آتی تھی چلتے چلتے حیران ہو کھڑے ہو جاتے کہ شہد کی صورت سامنے کی ہے جہاں قدم رکھتے وہاں بھی شہد کی صورت موجود ہے نماز میں سجدے کی جگہ سورت ہی دیکھ کر نماز کی نیت توڑ دے گی یہ کون ہے مہاجر متی کا اگلے سطح پر لکھتے ہیں یہ اگر حاجی امداد اللہ مہاجن متی کاب کرنے لگے تو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 جن ایسا فائدہ حاصل ہوتا ہے سفاست کا سواری کسی کتاب کا انداز المستاد شکایت نمبر دو نبے ہے میں راضی ملکواد یعنی اچرف کی شانی کہتا ہے کہ حضرت کی خدمت میں رضائے حضو کا وہ سبق جو حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان میں ہے سنا رہا تھا جب اثر مزار شریف کا بیان آیا یعنی مزار شریف کے اثر کا جب اثر مزار شریف کا بیان آیا تو آپ نے سمایا میرے حضرت کا ایک جا مریض تھا بات اس کے ساتھ حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ میں بہت پریشان ہوں اور روکیوں کو پہنچا ہوں کچھ دستگیری سنائی مریض تھا تین سال کی قبر پہ سوال کر رہا ہے سب سے سوال بھرا کر روپیوں کو پریشان ہوتیلی فرمائی حکم ہوا اب یہ کلتا بول رہا ہے پسند پھاڑے بغیر تم کو ہمارے مزار سے دو آنے یا آدھا آنا روزانہ ملا کرے گا قبر سے حکم کیا ہو رہا ہے کہ تمہیں ہمارے مزار سے دو آنے یا آدھا آنا روزانہ ملا کرے گا ایک بس میں زیارت ان گزار کو گیا وہ شخص بھی حاضر تھا اس نے کل تحفیت بیان کر کے کہا مجھے ہر روز وظیفہ مقرر ساری قبر سے ملتا ہے میری مل قبر پہ پاؤ والی جانب سے جو حضرت صاحب نے قبر کے اندر لیٹ کر میرے لیے وظیفہ دو آنے یا آٹھ آنا مقرر کیا تھا وہ مجھے ملتا تھا اگر یہ کام گریندی کا کر وہ مشرم ہو جاتا ہے صدر پرست کہلاتا ہے مردہ پرست کہلاتا ہے لیکن اگر یہ کام جو بندی کر لے تو وہ این تو بیچ کے ٹھیک تین سال کس میں دل دیرا بہت بری تقسیم ہے آگے چلتا یہی کر بات نہیں صرف ان کے تین ہی قبر کے اندر سے کچھ کرنے والے نہیں انہوں نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ذاتی کو بھی ہوا کتاب کو ہی ہے امداد الفتا سوال انیس لکھتے ہیں راشد لکھنے والا اثر کہتا ہے حضرت نے سوال آدمی نواد نے مجھ کو فروغ شریف اور دیگر قوایت کی جان فرمائی اور فقیر نے اس کو اپنا محمود کر لیا ہے اور بہت کچھ اس شوق سے بہت واحد پاتا ہے اور درمیان روضہ شریف ممبر کریم کہ روضہ تم میں ریاض چننا اس کی شان ہے یعنی نبی رکھتا تو کا روضہ اور آپ کا ممبر جاتے کھڑے ہو کر خطواہ دیا کرتے تھے اس جگہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ تم میں ریاض چننا جنت کے باغیچوں میں سے ہیں، وہاں پر میں نے مراقبہ فرمایا معلوم ہوا کہ آ حضرت علیہ وسلم قبر مقصرت سے بس مورت حضرت مینا جیو صاحب نکلے اور ماما جا ہوا اور اپنے سب سے مبارک میں لیے ہوئے میرے سر پہ غائب سطرت سے رکھ دیا اور کچھ نہ فرمایا اور واپس تقریب لے گئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے نکلے ہاتھ میں تار کی پگڑی تھی جو کہ گیلی تھی تارکی اور میرے سر پہ رکھ کے اور چلے گئے لا ولا یہ عام الناس کی ہم بات نہیں کر رہے ہم. علام الناس کو بچارے لا کی وجہ سے حالت کا شکار ہوتے ہیں انہیں کوئی بتاتا نہیں یہ اولا مائی کی ہم بات کریں گے آگے چلیے زکریہ صاحب نے کتاب کی ہے تعریف مشائف مشائفی قسم خلا میرے ہاتھ آنا تاریخ مسائل سے عشق مذہب اسلام کراچی سے پایا وہی شکایت جو آپ نے داد استاد کے حوالے سے سنی کس کے سے نمبر دو پر یہ موجود ہے کہ حافظ حاف صاحب اور سیز محمد صاحب عیال سے میرا ارادہ تھا کہ تم سے مجاہدہ و مشقب کا کام نہیں مشیت بارش سے چارہ نہیں پیا سفر آخرت آ گیا ہے جب حضرت نے یہ کلباز فرمایا تو میں سالکی کی پٹی پکڑ کے رونے لگا حضرت نے ہی اور تسلیمایا فقیر مردہ نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے فیل کی قبر سے وہی وہ فائدہ ہوگا جو ظاہری زندگی میں ہوتا تھا آگے کیسے کیسے فائدے ہوتے ہیں تاریخ کے شاید اس اس کا صفحہ نمبر ایک سو ترانوے شہ مشائف شاہ ابد الف تم کے بارے میں لکھتے ہیں بظاہر آپ کی ولادت آٹھ سو سات ڈگری میں تھی یعنی حقیقت ولادت پہلے ہو چکی تھی اس لیے کیا ہے نا بظاہر ولادت یہ بھی اجیب ایکندار انہوں میں ظاہر یا باطلیہ میں دونوں آپ کو کمال دونوں میں آپ کو کمال حاصل تھا ابتماعی سنت میں کمال چرجا حاصل تھا آپ حضرت سیف محمد بن سیخ عارت سے لیتے ہیں مگر آپ کے سوالات کی تقریر حضرت سیخ عبد الحق سے بلا واقعہ باقاعد روحانی چنانچہ حضرت سیف کی کتاب تلوار الحمد نے تحریر کمایا ہے کہ حضرت احمد عبد الحق کے مل جملہ اور تفر میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنے وسار سے پچاس سال بعد اس نا چیز کی اپنے روحانی پیش سے تربیت کروائی مرنے والا مر گیا پچاس سال بعد پیدا ہونے والوں کی روحانی پیس سے تربیت کر رہا ہے مرنے کے بعد قبر میں لے کر اپنے روحانی پیش سے زندوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے یہ ہے علماء کی مردہ پر تھا منصور صرف پڑی تھان ہوئی جس کو یہ لوگ تھپی الامت کہتے ہیں لیکن شاید یہ مریض الامت تھا جلد نمبر نو ادارہ کالی صاحب سے صرف کی کھتی ہوئی یہ بورڈ کے ملتان صاحب آپ کے علاقے میں بہت لمبی بات ہے میں اس کا ایک جملہ درمیان پیش کرتا ہوں کہتے ہیں اور جن بزرگوں کے مزار پر حاضر ہو کر انس محسوس ہوتا ہے وہ اناج وہ ہے کہ مخلوط کی طرف متوجہ ہے کسی اسی مخلوق کی طرف توجہ اور سبق کا یہ اثر ہے کہ ان کے مزار پر بجائے حیدر کے انس محسوس ہوتا ہے یعنی قبر میں بیٹھا ہوا مرغہ وہ دنیا میں بسنے والے زندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے توجہ کرتا ہے اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے وہ درگاہ کو نہیں لائیے ان کی بات کو قیامت سب کے لیے دوبارہ جی اس نے سب کے وقت کے لیے ان کے اور دنیا کے درمیان پردہ ہے رکاوٹ ہے ادھر کی بات ادھر نہیں جاتی ادھر کی ادھر نہیں جاتی لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ متوجہ ہوتے ہیں بھائی اس ویڈیو بھی بنا رہا اس کو ڈیلیٹ کر لوں یہ مطلب ہسن میں سے اروا اخلا تھا اروا اختلا تھا یعنی اکارا کے علیہ بڑی مقبول عام دنوں بندیوں کے ہاں اور مشہور معروف کتاب اس کے اندر نمبر پر دیکھیے سنتے جائیے اور سمجھتے جائیے کہ واقعات جو بن تو فریج کیا نمبر کا سپا نمبر پائے خان صاحب نے فرمایا کہ صاحب اللہ صاحب جب بطن ما گھر میں تھی یعنی ماں کے پیٹ میں ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے ان کے والد ماجد شاہ ابرحیم صاحب ایک ایک خارجہ قطب الدین بخار کا رحمہ اللہ کی نظاہ پر حاضر ہوئے اور مراقب ہوئے اور, اور پیس تھا خارجہ صاحب نے فرمایا جو قبر میں لکھا ہوا ہے فرمانے لگے تمہاری گرجا حاملہ ہے اور اس کے پیج میں قطب اقتاب ہے سارے کتبوں کا کتب یہ تو سب کے سلسلے ہے نا وہ آخری درجہ قطب کا ہوتا ہے جو تاری بی, بی کے دیکھنے ہے وہ سوچ نہیں فتب القتاب فتب القالی گلب ہے اس کا نام فتب الدین احمد رکھنا ایکارا تقریر فرمایا اور آ کر بھول گیا ایک روز چار سال کی غوجہ نماز میں مصروف تھی جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کے ہاتھ میں دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ نوزار ہو گئے اور وہ ڈری اور گھبرا کر شاہ صاحب سے سرمایا کہ یہ کیا بات ہے سرمایہ کرو نہیں ہمارے پیٹ میں ولی اللہ ہے اور کس لیے اثر نام کو خطب الدین احمد رکھا گیا اور اثر تحریرات میں اس نام کو حضرت شاہ صاحب نے بھی اور مشہور ولی اللہ ہوا یعنی کیا نظر والے ہوتے ہیں ربدر میں لیتے ہوئے جو ان کے مدار سے ہائل ہوتا ہے ان کو हुए دیتے ہیں के دیوی کے क्या میں کیا ہے پہنچی ہوئی سرکاریں لوگ تو گریلویوں کو روتے تھے یہ شو بندی تو اس سے بھی آگے بڑھئی ہوئی ہے وہ گریلویوں کے ہاتھوں روحیں نکلتی ہے روحیں کی رات کو آتی ہیں. یہ سونے کا پورا بڈا گار نکال دیتے ہیں لوگ واقعات آپ نے سن لی ہے نظیر کے نام خبر دے ہے ابھی اور بھی سناتا ہوں ایک ذرا صبر کے جدر کے دن جوڑے تھے ابھی اور بھی بہت کچھ ہے اروڑا سفا نمبر دو سو چوہتر اور دو سو پچہتر دو سو چوہتر کے آ سے یہ حکایت شروع ہوتی ہے دو سو پچہتر کے قائد شکایت نمبر ہے تین سو چھیاسٹھ فرمایا کے مولانا محمد مولانا محمد یافو صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے وہ مولانا کی ایک کرامت کو بعض وفاق واقعہ ہوئی بیان کرواتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں نوکا ہی ہندوستان سے لہر آتا ہے جارا بخار کی بہت کثرت ہوئی سو دو مولانا کی خبر سے مٹی بھی جا کر باندھ دیتا اسے ہی آرام ہو جاتا بس اس کثرت سے مٹی لی گئے کہ جب بھی خبر پر مٹی جلواؤں تب ہی ختم کئی مسمہ ڈال چکا پریشان ہو کر ایک تفایح مرانا کی کبر پر جاتے تھا یہ سائنسدانے بہت تیز میزاج آج بھی تو سرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی یاد رکھو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم ऐसे ہی ڈالیں گے ایسے ہی بڑے رہو گے لوگ ٹوٹے پہلے سارے اوپر سے بس اس ہیل سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا پھر لوگوں نے مٹی کے جانا بند کرا کیا کمانے کو لیں کمر کے اندر لیتے ہوئے اپنی کمر کی مٹی سے چپا بھی دیتے ہیں اور جب جاتے ہیں چپا شرد کر لیتے ہیں یہ تو ہمارا کا اختیار ہے کہ ایک دوائی کے اندر سفا رکھے اور دوبارہ اسی مریض کو وہی دوائی دو سو سفا نہ دے گی اللہ کا اختیار ہے لیکن ان کے اولیاء جو ہیں وہ یہ کام کر لیا کرتے آگے چل کے سفا نمبر دو سو بارہ سے دو سو دینا شکایت نمبر دو سو سینتالیس ہروائے کرا یہ کچھ لمبی شکایت ہے کچھ جھگڑا وغیرہ ہوا دار دیوبند وغیرہ کے اندر نا اس کے بارے میں یہ اس کا فتح مندر ہے آگے وہ جھگڑا پر خون پکڑ گیا اسی دوران میں ایک دن اگر صبح نواز فجر مولانا دین صاحب نے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حضرے میں بلایا نمارے فجر کے بعد جو دارو ہے مولانا آگے ہوئے اور سردی کا تھا مولانا رفیق صاحب نے فرمایا میرا روئی کا لاٹا دیکھ لو مولانا نے لاٹا دیکھا تو کروب بھیگ رہا تھا فرمایا تو واقعہ یہ ہے ابھی ابھی مولانا ما جو के کے ساتھ میرے پاس تقریب لائے تھا. جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لباسا تر باخار ہو گیا اور یہ کروایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے شاخرانو کو مرنے کے بعد کبر سے روح نہیں ریلویوں کی طرف روح آتی ہے کی رو جدو اکٹھا آتا ہے اپنے دوسرے انتریت وہ تقریب لاتے ہیں اور آگے کیا کہ یہ تم نے جو رقص شروع کیا ہوا ہے وہ سب کو قیدوں کے بعد آ جاتا اور رفیع صاحب کے پسینے سے اٹھ جاتے ہیں ایک مردہ کو اپنے سامنے کا آگے یہ آپ کے سامنے ہے کلیا سے آج ہی چھوٹی چھوٹی دس کتابوں کا مجھے گار کراچی سے شاید چلا ہے اس کے اندر ایک کتاب ہے سندیا پہ انداز میں سیاؤ کو سفا نمبر بہتر اس میں کچھ وصیحتیں وصیحتیں کچھ نصیحتیں پند نفائی سفا نمبر بہتر چلتے چلتے ایک نصیحت جو ہمارے موبائل سے متعلق ہے اور اولیاء اور, اور مشائش کی خبروں کی زیارت سے مشرف دعا کرے اور فرصت وقت ان کی قبروں پر آ روحانیت سے ان کی طرف متوجہ ہو اور ان کی حقیقت کو خرصت کی صورت میں خیال کرتے کے حاصل کرے علماء علاوائد ہو جاتا ہے اپنی عوام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ غصل نکال کے مزاروں پہ آؤ اور مردوں سے پید حاصل کرو کتبوں کو اخلاق کی وہ کتاب اسے بہت بلند پایا سمجھا جاتا ہے ارشاد الغلو امداد سلو کو اور مت ادارہ اسلامیہ سے پایا جاتا ہے یعنی امداد کے لفظ سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کس قسم کی امداد کرتی ہے قطب دن کی تصویر ہے اور تاریخ رسید آ مدم وہ ہی ساحل سبارمبر ستائی شکایت اور انڈر تین سرمایہ کے ایک صاحب ساحل اگر حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر خاطر کرنے گئے بات خاتر کہنے لگے فاتیا خدی کرنے کے بعد بھائی یہ کون بزرگ ہیں بڑے زندگی بات ہیں جب میں خاتعہ پڑھنے لگا تو برجے فرمانے لگے کہ جاؤ خاتیا کسی مردہ پر پڑھو یا سندھوں پر خاتمہ پڑھنے آئے ہوں کیا یہ کیا بات ہے مردہ قبر سے کیا کہتا ہے وہ مجھے فارجہ بن جائے میں تو زندہ ہوں جا کسی مردے پہ جا کے فاتح پڑھ سب لوگوں نے مترایا کہ یہ شہید ہیں یعنی دو بندیوں کے ہاں اور نمارے دیو بند کے ہاں ان کے شہید قبروں کے اندر سے فاتیاں پڑھنے والوں کہتے ہیں تمہاری کیا بھی جا کے مردوں کے فاتیاں پڑھو ہمیں بھی پڑھتے ہو امداد شکایت نمبر تین سفا پر آئی یہ آپ کے سامنے آگے چلتے اچرف سوال اچرفی پانی ادارہ سال چاہتے بہرول بورڈ گیٹ ملتا یہ دیکھ اب مدد کیا کیا تک کرتے ہیں اب بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ جو جنگی مردے کو وہ ہندو سے بھی آگے ادھر ہوئے ہیں اور شاید بریلویس نے ان سے سبب سیکھا ہے بلکہ یوں کہ یہ کہ بریلویوں کے لیے راہ انہوں نے ہم مارے ہیں دیوبندیوں کے مردوں نے دیکھی یہ ایک لمبی شکایت ہے کیسے چناچہ حضرت والا کے پردا محمد فرید صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی اس نام پاپیا تھا نمبر پندرہ اور ہرت مالا کے جدے آلہ حضرت سلطان الدین علی ماروں کا فرق ساتھ آبدی کا مختصر حال لکھنا بھی مناسب سمجھتا ہوں سر زیادہ سال تو پیرانہ اور شاملی کے درمیان جا سکتا فرق ایسے بھی اور وہیں پر پیر سماروں الدین سال کے مداح کے پاس سفر کیے گئے اور میں دو تک ان کا اردو ہوتا رہا کسی بارات میں یہ تصریف لے جا رہے تھے کہ ڈاکؤں نے آ کر بارات پر حملہ کیا ان کے پاس کمان اور تیر تھے کمان تھی اور تیر تھے انہوں نے داتوتوں پر جلیرانہ تیر برسانا شروع کیے کیونکہ داتو کی تعداد تیر تھی اور ادھر سے بے سر و سامانی کی یہ مقابلے میں چاہیے تھی شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا شب کے وقت یعنی رات کے وقت اپنے گھر زندہ سے تکلیف لائے اس طرح زندہ ہوتا ہے ویسے ہی اپنے گھر تکلیف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی اور فرمایا اپنی بیوی کو زندہ بالکل اس طرح زندہ ہوتے ہیں مرنے کے بعد اس طرح زندہ ہو کر تکلیف لائے اپنی بیوی کو گھر والی کو مٹھائی دی اور فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو کسی طرح روز آیا کریں گے مردے آتے کے مٹھائی بھی دیتے جاتے ہیں سبحان اللہ کیا خوب لیکن ان کے گھر کے لیکن ان کے گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں یہ کیا سوا کر اس لیے ظاہر کر دیا اور پھر آپ تشریف نہ لائے یہ واقعہ آن لائن میں مشہور ہے اب پتہ نہیں لکھائی دے کے کون آیا تھا ہم اس پر نہیں جاتے لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے مردے مرنے کے بعد گھر کو زندہ ہی طرح آ کے مٹھائی لا کے بھی دیتے ہیں آج کل تو ویسے بھی وہ دور ہے میک اپ کا میک اپ کی عورتوں والا نہیں چہرے کی بڑا پتا بدلنے والا جو عموماً ساتھ ادارے سکھاتے ہیں اپنے لوگوں کو گلیا بدل کے رہنے کے لیے تو کوئی بھی کسی کی بھی شکل اپنا سکتا ہے اور کہہ جی میں قبر سے نکل کہمبا آگے چلئے یہ مکتوباتوں میں آ رہے یادوں کی امیرا کو تاجیز کو نقطہ کا یہ سارے کے سارے دیوبند کے رضامات جادوگر ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے گا بھولنا نہیں اس بات ہو ایک تو درید آپ کو مل گئی نا ابلی رات سیفاجا یا خوب نام سا مکتوبات سفر نمبر فکسٹی نائن انسٹ مکتوبات کو گیا دے یا کافی نمی بات ہے نہیں یہ قبر سے یا قبر سے کیسی ہے تو اسے برادر کی سیاحت مردہ سے زندہ کی پر پریاس کرنا بے عملی ہے یعنی جس طرح زندے سے مدد لی جاتی ہے اگر یہ سمجھا جائے کہ مردے سے بھی اسی طرح مدن لی جاتی ہے تو یہ بے عملی ہے تو ابھی ابھی حاجی راست اللہ محرم اور اشرف علی خانوی کے قلم سے جو باتیں آپ نے سنی ہیں کہ جو زندہ فائدہ دیتا تھا زندگی میں پیسے ہی مرنے کے بعد فائدہ دے گا یہ یا کوئی بھی نوکری صاحب ہے تو دونوں کو بےکل کر دیا ہے لکھا ہے کہ اگر اس طرح سمجھے کہ اس طرح زندہ کس طرح مدد فائدہ دیتا ہے تو یہ بےکری ہے لیکن بےچارا بےعلی خود بھی کر کے آگے سے اس پھیانک زندوں کے ساتھ کلام ہاتھ پاؤں کے کاموں سے ہوتی ہے ابھی آپ نے سنا ہاتھ سے مٹھائی لا کے بھی پاؤں سے چلتے آیا کلام کر کے کہا تیری بیوی کے بیٹ ہے ٹھیک ہے اور مرغا اس کو ماہور ہے یہ کہتے ہیں کہ مردہ یہ کام نہیں کر سکتا بس یہی جو آپ جو ممکن ہے دعا کی اگر استدعا کرے تو جائز ہے دعا کی اگر استدعا کرے یعنی اسے کہیں کہ مردے کو جو کبر پڑا ہوا ہے کبر پہ جا کے اسے کہے کہ میرے लिए دعا کرسے دعا دعا کوم کرنا مرنا. کیسا ہے دعا کی اگر اس سے دہا کرے تو جائز ہے مگر کبر پر मगर نہ کہ دور سے دور, دور. دور سے اگر آپ کہیں گے کہ جلال گڑھ میں بیٹھنے کے لیے کسانوں کا دعا کرو پھر نہیں دیلی. اس کے دربار پہ جا کے اگر آپ نا کہ جی میرے لیے دعا کر دو تو پھر وہ کرے گا یہ مقصد باتوں بیاض یافو کی پھر کلام کو نے بھی اکلی کہا تھا نا آگے چلے سفا نمبر سات پچھلے سفے سے اس کو بھی اکلی کیسے آیا ہے اگلے سفے سے کیا کہتا ہے اور بعد لوگوں کو جو بطور کر کے آداب پہلے کپور کے تاریخی میں علم جاتے مشورہ وغیرہ امور حاصل ہوتے ہیں وہ ایک ایجے غیبی ہیں کہ اہل کو اہل کو مساطق یعنی ارواح کی ہو جاتا ہے پہلے کہہ رہا تھا یہ کلام وغیرہ اور ہاتھ پاؤں کے ذریعے جو استعانت ہے ایسی زندوں سے ہوتی ہے سے مورنا ہے اور اگلے صفحے میں جا کے کہتا ہے بار لوگوں کو حاصل ہوتی ہے علم حاصل ہوتا ہے تو مشورہ مانگتے انہیں جواب مل جاتا ہے یہ بار مانتا تھا آگے چلے بلا دیر النواز اسلامیات لاہور کی عظیم جادوگر اثر پڑی خان کے سطح نمبر اسی پہ مسلا حکم یعنی مواد جاننا چاہیے کہ بال فوجہ اللہ سے بال انتقال کے بیچ تصروف ہار اور سوار سگد ہوتے ہیں اور یہ امر مہنگے سوا کر تک پہنچ گیا ہے یعنی بہت زیادہ بزرگوں سے مرنے کے بعد بھی کے عادت آدت ماہر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تصرف بھی کرتے ہیں تصروپات کی سرد ہوتے ہیں منصوبات جلد نمبر تیس اثر پریسان کے منصوبات ادارہ تعلقات اچر کیا دکھایا ایک شریر ہٹائے سپاہ نمبر 59 نائن سے شروع ہوتی ہے سات پہ ختم ہوتی ہے چلتے چلتے آخری میں لکھتے ہیں وقت چونکہ تھوڑا یہ جی میں دے दे जाऊंगा آپ اس کی فوٹو کاپی کروائے خود بھی پڑھیں को भी کو بھی پڑھائیں اور انہیں کہیں بھی شکینے کا دفاع ہوا وہاں سے روانڈا ہوتے ہوئے کروایا مزار سے مزار سے گئے تھے اور مزار والے کے بارے میں बात بات रहे رہے ہیں اچھی جو لوگ ہے وہ بات کے بعد غلط کر رہے ہیں مرنے والے مزار بانے کا بڑا عجیب روپ ہے کہ مرنے کے بعد کس حکومت کر رہے ہیں سلطنت کر رہے ہیں ایسے ایسے کثروں کرتے ہیں یہ انہی کے مفوظات جلد نمبر چھبیس کیا ایل قبول سے فائدہ ہوتا ہے سفا نمبر چار سو چوہتر کا سرمایہ اہل قبول سے فائدہ ہوتا ہے قبر والوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے کبھی ان کے سبب سے اور ابھی بلا کبھی تو قبر والا فائدہ خود پہنچانا چاہتا ہے تو فائدہ ہو جاتا ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ قبر والا فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا لیکن مریضوں کو فائدہ ہو جاتا ہے جیسے آفس سے بلا سفر فائدہ حاصل ہوتا ہے سورج سے سورج نہ پہانے پہنچانا چاہے پیدا اس کو بھی تو نہیں ہے لوگ پیدا کیا کرتے ہیں روشنی کا یہی منصوبات ہے منفوظاتے مریض رو من یہ چند حوالے میں توڑ رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے اس کی جلد نمبر گیارہ میں آ ہے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 مولانا محمود الحسن صاحب دیو بندی کو نندا کر دیا اور ان کی سلوار کا پانی تک نے کے پی گئے چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں کہ آپ بعد میں پڑتے رہیے گا یہ آ گئی سن اچھا ہی. ہمارا جو مکلوب ہے وہ یہ ہے اس کے کافی پر ایک شکایت شروع ہوتی ہے کہ حضرت مولانا سورانہ گنگوہی کے مزار پر ایک درویز سے چیخ ماری اور شدت سے گریا تاریخ ہو گیا چلتے چلتے چلتے چلتے انہوں نے اس شکایت کو بیان کیا اور آخر میں آخر میں چلتے لکھتے ہیں کہ اذان کے بعد ہی ان کھڑے ہو کر ہوتے رہے جب حکیم صاحب نے نماز کے واسطے کھڑے ہوئے سب وہ درویز تقبیر کے وقت نماز میں شہری میں نماز کے بعد درویز صاحب واپس ہوئے تو وکیل صاحب سے فرمایا ایسا نہیں کرتے جیسا جی کہ آپ نے میرے ساتھ کیا بار وقت ایسے موقع پر جان نکل جاتی ہے انسان کو جب کسی بزرگ کے مزاج کی خبر ہو جاتی ہے تو کچھ سنبھل کر جاتا ہے یہ حضرت مولانا کا مزار ہے یعنی میدار والا اندر سے سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ سنبھل کے چلنا پڑتا ہے اسی جلد نمبر گیارہ کے اندر وہی حضرت حاصل محمد ضالین سے جیت کا واقعہ جو آپ پہلے سن سکے ہیں کہ فاطاہ کے دن مردہ پر پڑ یہاں ہندا پر فاطمہ پڑنے آیا کر اور انی کے جن نمبر گیارہ کے صفحہ ساتھ بہتر لکھتے ہیں اکثرو اس غالب نے ان کو امام سید محمود کے پاس پسند کر دیا یہ یہاں ادب کی وجہ سے اپنے انوار روکے ہوئے ہیں اگر کسی میرانہ میں ہوتے تو دنیا ان کے انوار سے جگمگا جاتا تھا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 یہ منفوزات نمبر یہ ایک بیس سفر دینا مزاروں پر پید ہونا سرخی دیکھیں دیکھتے ہیں روپ سے مزاروں پر پید ہونا لکھتے ہیں سرمایہ حضرت والا نے اپنے سلسلے کے بزرگوں کے کردار پر بڑا خیال ہوتا ہے اور وہ فیض تقریقے سے نسبت ہے بزرگوں کے مزاروں سے فیض حاصل ہوتا ہے یہ دیوپندیوں کے ہاں بھی ہوتا ہے اور اسی کی جلد نمبر انتیس بڑے مرکوزات کے کوئی مسجد آپ پہلے سن چکے ہیں سفا ایک سو چار پہ جاننا چاہیے کہ بعض اور یہ اللہ کے بعد انتقال کے بھی سروسات اور سوارک سرگرد ہوتے ہیں اور یہ امر مہانند ہر کے سواسر تک پہنچ گیا ہے اسی منصوبات کی پانچویں سفر نمبر دو سو چھیاسی واقعہ گیارہ کے روضہ اب تک سیخ احمد کبیر رفای بڑا غور سوچئے گا کہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے لکھتے لکھتے محفوظ نمبر دو سو ستانوے چنانچہ حضرت سید احمد کبیر رفائی کا واقعہ کہ وہ مزار پر حاضر ہوئے اور شوق میں یہ اچار پڑے تی ہار اپنی وہ ضرور تھی تو عربی کے کچھ بکت کم میں سمجھنا سمجھا دوری کی حالت میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا کہ میری نئے ہوٹر زمین روسی کرے اب مجھ کو حاضری کی دولت مجھے طرح نبی اصل کے میں حاضر ہوا ہوں تو ذرا سستے مبارک پڑھائیے تاکہ میں دوسرے کے شرط سے محظوظ ہو جاتا نبی کے روڈا یا سب سے کھڑے ہو کر فریاد کر رہے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ کو ہاتھ ملانا چاہتا ہوں تھامنا چاہتا ہوں چومنا چاہتا ہوں گوسا دینا چاہتا ہوں کیسے ہیں فوراً ہی حضور صحیح وسلم کا سستے مبارک مزاج سے باہر ظاہر ہو انہوں نے شور پر بھوکا دیا اور بے ہوش ہو گئے اس وقت حضور کے سستے مبارک کے نور سے سورج بھی ماف ہو گیا تھا پھر اس نے بڑی باتیں لکھی ہیں اسی کے بارے میں یعنی علمائے دیوبند کی مردہ پرستی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ ان کا بھی ہاتھ قبر اکرد سے باہر نکلتا ہے ملتا دینے کے لیے نبیر اخلاق اسلام نے تو دعا کی اے احاطہ میری قبر کو بتنا بنانا کس کی, کی عبادت کی جائے آگے چلے یہی اشرف علی صاحب اپنی منفولاق کی جلد نمبر دو کے اندر سفا نمبر ایک سو تریسٹھ میں اسی واقعہ آپ چہراتے ہیں جو ابھی آپ نے سنا کہ نبی اللہ رسلاق اسلام کا ہاتھ مبارک روضہ بارک پر ہے نکلا سوانح کی یعنی سیرت سمت اسلام حصہ دو اور حصہ سو مستبا رحمان یہاں اردو بازار لوگ ہی کھایا تھا سفا نمبر ایک سو انچاس ون فورٹی واقعہ شروع ہوتا ہے یاد ہوگا کہ ایک دفعہ نہیں متاثر واقع تھا مشاہدہ کرنے والوں نے وفات کے بعد دیکھا مولانا نہ نوطویر احمد اللہ علیہ جسر انسری کے پاس جسر انسری کے ساتھ میرے پاس شریف لائے تھے یعنی کئی بار ایک بار تو محمود تو کو منع کرنے آئے تھے نا کئی بار باغ صاحب مرنے کے بعد جس جسرے سندی میرے پاس تقریب لاتے لاشی رہے اور پھر سلائے موتا اس کے بارے میں سفر پر انتیس سوانے ساپ سیکھا آگے سراہ اپنی یہ شہادت قلم بند کی ہے کہ سمائے ادیا اللہ کے قائل تھے اور شرج نہیں بلکہ آگے لکھتے ہیں اگر اکیلے کسی مراق پر جا کے اور دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہوتا تو آواز سے یعنی اونچی آواز سے حرض کرتے کہ آپ میرے بار سے دعا کریں قبر پہ جا کے قبر والے کو کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں زندہ دعا نہیں مانگ ہاں سکتا مردہ دعا مانگ کے دے نہیں جائے نے پہلے سببا پڑھ لیا نا کہ یعنی اگر مردے کو کہا جائے کہ میرے لیے دعا کرو تو جائزہ صبح پر جاتا ہے اور یہ سامنے نمونہ بھی آپ کے سامنے آ ہے کہ وہ اچھی آواز سے کہتے اگر کوئی اور نہ ہوتا تو اسی آواز سے کہتے کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے سونے شاستری کی پہلی گند کوئی مرتبہ رحمان اور لکھتے ہیں کہ قلبی اور باقی طریقے پر کلب اس درجہ اولاد پر شفرت سے بھرپور رہتا کہ زندگی ہی کی حصہ آج تک نہیں بعض وقات بھی اولاد پر آپ کی کوئی نگاہ شفرت کام نہیں مرنے کے بعد بھی اولاد پر نگاہ شفرت ڈالتے رہے عقائد اور ہمارا دعویٰ ہے کہ کپڑیاں سڑکیاں کپر اور صرف سے بھرپور ہیں اور اگر حبیبی ابھی بھی صاحب کے اندر اس بات کی ضرورت اور رت ہے کہ وہ اپنے علما کے عقائد کا رشا کرے آئے میدان میں پہل بھی بارے کوئی آئے تو صحیح اور یہ ثابت کرے کہ مائر شیو بند کے عقائد کو کیا چھڑکیا لیں یہ دوسری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ سب اور آپ ریملی بن کے دیو بندیوں سے پٹوا لیں یہ مشرک مشرک کے پسوے دیں اور پھر اس کے بعد اسی انہیں حوالوں کی فوٹو کاپیاں ساتھ اچھی کر کے پٹوے کے دیو میں تر کرنا شروع کر دیں کہ اپنے فصلوں کے مطابق دیکھ لو تمہارا کیا آتا ہے تو بہرحال باتیں اور بھی بہت ہیں لیکن کیونکہ ہمیں راستے کا پتہ نہیں تھا کچھ دیر ہو گئے ہو گئی ہمیں شہروں کے اندر سے سجا باز میں پڑتے رہے پیٹ دراز پر پیر والا بھی پڑتے رہے کافی وقت لگ گیا سلطان میں وقت سڑک ہو گیا باقی باتیں نکالا ہوتی رہی تو الحاس گھومن صاحب ہو یا کوئی اور ہو تمام کا ہونا دو من کو قیامت تک کے لیے چیلنجز قیامت تک کے لیے جب جی جاتا ہے اپنے عقائد کا حصہ بڑھاتا تھا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے عقائد شکریہ چلتی ہیں آمین فر... یہ تو فروئی مسائل ہے نا یہ مسائل ہیں ابھی تو میں نے بہت سارے حوالے چھوڑ دیے ہیں آمر نبوئی جین کی باری بعد میں آتی ہے پہلے تو نیت باندھتے ہوئے بتا پتلا رو ہوتا ہے دیو پرتوں کا تو پتلا ہی اس کی جگہ کو نہیں رہتا وہ حوالہ میں ساتھ لے کے آیا ہوں پڑھ لیجیے گا وہ تو کہتے ہیں پبلا بھی چلا جاتا ہے بزرگوں کے گارم کرنے کو پہلے تو جھڈو کہ پتلا مل جائے گا اگر چا موجود ہے کہ نہیں کی تو باہر کے کوئی مسائل ہیں ان کو ہم نہیں کھیلتے پہلے پہلے بنیادی مسئلہ ہے عقیدے کا عقیقے کا عقیقے کو سمجھیے کہ عقیقہ یا سر کیا ہے کپڑ اور شرک کے نبریل ہے اور اس کو اور سیرت میں سے ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے مردہ پرستی کی اس کے علاوہ اللہ کی توہین صحابہ کرام کی توہین انبیاء کی توہین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخین اور تو ہم نہیں چیڑتے کہ ان کے کی سیدھے کیا, کیا ہے اس کو نہیں چیزتے صرف اس مردہ پرستی کی چند نشانہ کو سامنے رکھنا اور الحمدللہ ہم اس بات پہ آج کے قائم ہیں کل بھی قائم تھے اور ہم سب کے لیے کام ہے جب تک میں زندہ ہوں قائم ہے میرے کی بار آئے کا بچا بچا بچہ بچہ خالہ قائم ہے کہ عقائد علماء جو بند ہو چل دیا بہرانا وقت ختم ہوا جاتا ہے انشاءاللہ باقی کرپ کی مجلس میں باتیں کریں گے اللہ تعالی جنہیں آپ کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر بلا سے ہر مصیبت سے انسان کو محفوظ رکھے بالکشن اعلی تقریب کے ایک کقائد سے الله تعالى مكتوب ما نقول استغفر الله لي ولكم وللسائرين المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات والنبي سياتي احناني مين كان دينا فلام دينا الله وحده لا شريك